سورہ شورا کا آغاز ہے سورہ شورا مکی ہے قرآن پاک ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 42 ٹو ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر سکسٹی ٹو ہے سورہ شورا اور پچھلی سورتوں میں ایک مناسبت ہے اب اس سے اندازہ لگائیے کہ سورہ زمر اس کا نزول کا نمبر ففٹی نائن ہے سور مومن سکسٹی نمبر حامیم اسجہ سکسٹی ون اور شورا سکسٹی ٹو تو یہ چاروں صورتیں تقریباً ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں اس لیے چاروں صورتوں کے مضامین یکساں ہیں الفاظ کا فرق ہے انداز کا فرق ہے لیکن جن چیزوں پہ زور دیا گیا وہ چاروں صورتوں میں تقریباً یکساں ہیں کیونکہ جس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی تو اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا اور کافروں کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات ان چار صورتوں میں دیے گئے سورہ مبارکہ سورہ شورہ میں 53 آیات ہیں اور پانچ رکو ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم حامین عین سین حروف مقطعات ہیں اللہ ان کے معنی کو بخوبی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کذا اسی طرح یوحی شی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وہی فرماتا ہے وہ اللی نمین قبل اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی اللہ نے اسی طرح وہی فرمائی اللہ العزیز الحکیم اللہ غالب حکمت والا ہے لہو ما فی السماوات و فی اردی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے العلي اور بلند و بالا عظیم ہے رب العالمین کی قدرت کی ہے اس قدر ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے لیکن اللہ تبارہ کو بطال نے اسے پھٹنے سے روکا تکاد سماوا تو یا تو فتر قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائیں لیکن فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جس سے وہ آسمان اور زمین قائم ہے ول اور فرشتے یو سب کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں بحمد حمد اپنے رب کی تعریف خوبیاں بیان کرتے ہوئے وہ یس لمن فل اردی اور یہ فرشتے ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں اور جو کافر ہیں ان کے لیے فرشتے اس طرح دعا کرتے ہیں ایپر وردگار تو انہیں ایمان کی دولت عطا فرما ورنہ لوگوں کے جو گناہ زمین پر ہیں ان گناہوں کی نحوست سے زمین و آسمان تباہ ہو جائے مگر اللہ تبارا و تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں اللہ سن لو ان هو غفور الروشی بے شک اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالی کیسا مہربان ہے آق تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے ایک خاتون کسی مقام پر جنگل میں ہنڈیا پکا رہی تھی چولہ جل رہا تھا اس کا چھوٹا بچہ بار بار اس آگ کی طرف لپکتا تھا اور وہ خاتون اپنے بچے کو آگ سے روکتی تھی اس خاتون نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندے پر بہت مہربان ہے تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے بیٹے سے جو محبت کرتی ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے آپ نے فرمایا ہاں تو خاتون کہنے لگی ماں تو اپنے بچے کو آگ میں جانے سے روکتی ہے کیا اللہ تعالی اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا یہ کلام سنا تو آپ نے اپنے سر کو جھکا لیا اور زار و قطار رونے لگے اور پھر روتے ہوئے اشاعت فرمایا اس کا مفہوم بہت واضح ہے کہ رب العالمین بندے کو جہنم میں جانے سے روکتا ہے پرانے پاک میں جگہ جگہ بتایا گیا کہ یہ کام مت کرو یہ کام جہنم میں لے جانے والے ہیں ماں اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بہت روکتی ہے کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کا بچہ آگ میں جائے جو سرکش ہے باغی ہے جو توبہ کی مہلت کے باوجود توبہ نہ کرے تو پھر وہ خود ایسے اعمال اختیار کرتا ہے گویا کہ اس نے خود جہنم کی آگ میں چھلانگ لگا دی اللہ غفور ہے رحیم ہے اس کی رحمت بہت بڑی ہے اس کی رحمت کا در پکڑ لیجئے اور جھک جائیے سچی پکی توبہ کر لیجئے اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت ختم ہو جائے اور مہلت ختم ہو جائے والذین تخد من ہی اولیاء ولو لوگ جنہوں نے بنا لیا من دونی ہی اللہ کو چھوڑ کر اولیاء دوست بنا لیے انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب کے موقع پر یہ دوست ہمیں کام آئیں گے اللہ کی نافرمانی فرمانی میں کسی کی دوستی نہیں چلتی انسان اللہ کی فرمرداری کرے اور کسی کی دوستی کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرے اللہ, حفیغن علیہم اللہ تعالی ان پر نگبان ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے وما انت علیہم اور آپ ان پر وکیل نہیں ہیں یعنی ان کے کام کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں یہ اگر گناہ کرتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں وہ اور اسی طرح او حینا کا ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی قرآن عربی عربی قرآن کی وہی فرمائی لے تن تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں ام القرآ مکے کے رہنے والوں کو ام القرآ کے معنی ہیں تمام بستیوں کی جان تمام شہروں کی اصل تمام شہروں کا مرکز مکہ مکرمہ ہے و من اور اس کے ارد گرد یعنی پوری کائنات میں جتنے لوگ ہیں وہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد ہیں کہ آج بھی دنیا کے نقشے میں مکہ مکرمہ وہ سینٹر میں ہے فرمایا آپ ان لوگوں کو جو مکے میں رہنے والے ہیں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں رہنے والے ہیں ان کو ڈر سنائیے ڈرائیے کبھی کبھی رحمت کی باتیں سن کر انسان نیکی کی طرف آتا ہے اور کبھی کبھی ڈرانا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم اپنے بچے کو کوئی بات جانا چاہتے ہیں تو کبھی تو اسے ہم کسی چیز کی خوشخبری سناتے ہیں یہ کام کرو گے تو تمہیں ہم یہ دیں گے اور کبھی کبھی ہم ڈراتے ہیں کہ اگر ایسا کیا تو ہم تمہیں یہ سزا دیں گے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ خوشخبری کے مقابلے میں بچوں پر ڈر جو ہے وہ جلدی ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور ڈر کی باتیں سے وہ ضرور فوراً اجتناب کر لیتے ہیں تو فرمائے انہیں ڈرا ہو جب تک ہمارے دل میں آخرت کا اور جہنم کا خوف پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک نیکی کا شوق پیدا نہیں ہوتا وہ تم زیرا اور آپ ان لوگوں کو ڈرائیں یومل جمع قیامت کے دن سے جب سارے لوگ وہاں جمع کیے جائیں گے لا رئی بفی جس کے قائم ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں اللہ اکبر سب جمع تو ہو جائیں گے لیکن وہاں دو گروپ ہوں گے فریق فی الجنت ایک گروہ تو جنت میں ہوگا وہ فری قن اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا کون سے گروہ میں جانا ہے اس کے لیے اپنا ذہن بنا لیجئے اگر جنت میں جانا ہے تو قربانی دیجیے نفس و شیطان کا مقابلہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جس کام کا حکم دیا وہی کیجیے ولؤ شاہ اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا متم واشدہ تو اللہ تعالی ان سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا یعنی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا گناہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو ہاتھ رک جاتا زبان سے جھوٹ بولنے کے لیے زبان چلانے کی کوشش کرتے تو زبان رک جاتی لیکن پھر یہ دنیا دار المتحان نہ رہتا یہ تو دنیا دارالمتحان ہے دار العامل ہے اس میں ڈھیل دی گئی آخر کار جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ولا کی یق مئی یشاؤ ہاں اصل بات یہ ہے ہاں لیکن اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے داخل فرماتا ہے فی رحمتی ہی کس میں داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے اور اسے نیک بنا دیتا ہے اے پروردگار تو ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں داخل فرما اور ہمیں بھی نیکی کا جذبہ عطا فرما وہ والموں نہ مال ولیوں ولا نصیر اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا ظالم سے مناد یہاں کافر ہیں کہ کافر کل بروز قیامت نہ اپنا کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی اپنا مددگار پائے گا اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے لوگ بڑے کفریات بکتے ہیں اور ایسے سو کفریات بکتے ہیں نعوذ باللہ اللہ ظالے صرف ہنسانے کے لیے یہ چب زبانی کے لیے یا زبان کے ٹیسٹ کے لیے اگر آپ سنیں تو آپ کے پاؤں پہلے زمین نکل جائے نعوذ باللہ بلّہ نظالے مثلا عام طور پر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو سامنے سے بادو مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ناود بلّہ ظالے نیکی ویکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں جنت کی بھی ضرورت نہیں ہے تم جانو تمہارا کام جانے نوزب اللہ نظالے اور کبھی کبھی کہتے ہیں اتنی نیکیاں مت کرو کہ اللہ تعالیٰ کو سلا دینا مشکل ہو جائے ناوزب اللہ نظالے اب یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ کلمات کفری ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے اب جو حسے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا جو اس کی تعلیم میں سر ہلا دے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا تو ایسے موقع پہ دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ ہم انہیں کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ کلمہ کفریا ہے اب توبہ کریں اور اگر یہ محسوس ہو کہ اگر ہم اسے یہ کہیں گے تو اور زیادہ یہ کفری کلمات کہے گا اور زیادہ یہ ایسی باتیں کہنا شروع کر دے گا تو پھر خاموش ہو جائیں خاموش ہو کر ایسا ظاہر کریں کہ ان کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کریں گھڑی کو دیکھنا شروع کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ ان کی باتوں سے بیزار ہیں لیکن آپ انہیں نصیحت کیوں نہیں کر رہے کہ یہ ایسے جاہل ہیں ایسے دین سے دور ہیں کہ اگر انہیں یہ کہیں کہ آپ کبر بک رہے ہیں تو دس پندرہ اور کفریات یہ بک نہیں دیں گے تو اس لیے ہم خاموش ہو گئے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا یہ کیسے ناقابل تلافی نقصان ضرور عام کیجیے تاکہ لوگوں کو اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا ہو امیت تخذو من مندوری اولیاء کیا اللہ کچھ چھوڑ کر انہوں نے دوسرے دوست بنا لیے جن کی خاطر وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں الولی پس اللہ تعالی ہی حقیقی دوست ہے وہی کام بنانے والا ہے اس کو ناراض کر کے تم کبھی خوشحالی نہیں پا سکتے وہ ہوا مؤتا اور وہی مردوں کو زندہ فرمائے گا وہ اعلیٰ کل شعیل قدیر اور وہی ہر چاہت پر قادر ہے